وعلیکم السلام الحمد لله نحن نكون السديق ونستغفر ونورد ريالي في قرورنا من تكنا ومن سكئة عمالنا من شهد إله وحلاوه ومجر الله وأشهد أنه محمدا محفظه ورسوله يا رجل والأجين قاموا اتقل الله حتى قطاني وانا مصنفنا إلى وفاق منها ذلكها وغسر منهما عيالا ففيها في المجساء واتقوا الله الذي أشاء أبيه والأرحم إن الله تعالى يا أيها النبي آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سبيلا يسرع لكم عمالكم ويغسر لكم ضموبكم ومن يؤررناها أظهرًا عظيمًا أما هذا فإن نقضي الحديث بتاعب الله وقضي الحديث أي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق عيون محسساتها وكل محسسة بدا وكل بداة مضرانة وكل ضالة في الناس بالله من الشيطان والدين بسم الله الرحمن الرحيم نوجوان ساتھیوں کی بہنوں یہ سورت کے رکھتی گئی ہے اس میں اللہ نے اپنے محبوب بنوں کی خوبیاں ان کی سپاش اور ان کے کردار اور افسار کا تذکرہ کیا ہے اور عبد میں نے پرانے میں ایک دو مقام پر نہیں بہت سارے مقامات پر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور ساتھ ہی برے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اصحاب اللہ اصحاب الجنہ دونوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العالم خلا سبھی اصحب الار سبھی الحب الجن دونوں کا ہمرکار عمر کا نفاذ دونوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے نیک لوگوں کا تذکرہ تو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان جب نماز کہتا ہے تو دونوں بات کہتے ہیں کہ نا شراۃ المستی شراط العلی نہ انہنکاری اللہ ہمیں نیک لوگوں کا اچھا جو لوگ اچھے راستے پر چل کر کے جنت کے مستحب بنے جس پر آپ نے انعام دیا تو انسان کلمہ دو ہر مسلمان مرد اور جب بھی نماز پڑھتا ہے سر گرا منصوبہ خراط مستقیم اور خراط مستقیم پر چلنے والوں کی طرح ہمیں خراط مستقیم پر چلا اور ہمیشہ برے لوگوں سے اور ان کی راہ بٹنے سے بڑا مارتا ہے اللہ ان لوگوں کے راستے ان کے درد میں بچانا جس پر آپ نے اپنا قدم نہ دے دیا اور جو براہ اور بھٹک گئے کیونکہ ہر مسلمان نیک لوگوں کے راستے بٹنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مارتا ہے اور پورے لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں بچا لے اسی لیے پورے بعد جہاں سورج شروع کریں گے سب سے پہلے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے پورے پرانہ اس لیے کرتا ہے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ بطا بطا یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے مانگا اس پر چلا اے اللہ برے لوگوں کے راستے سے بچا کو اللہ بیان کر دیتے دیکھو یہ برے لوگ ہیں ان کے یہ کردار ان کے یہ کبدار ان کی حرام برائیاں جن کی پر اللہ کا ازم اللہ تعالیٰ کامین کے گرفتار ہو گئے ان کے اپنے آپ کو بچاؤ یہ مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ کے قرآن پاک میں اپار اور دونوں کا تصرہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اپرادھ سے लोगों لوگوں کے طریقے کو اپناائیں ان کی رات شیار کریں کچھ جان اور جہن میں جانے والے ہیں ان کے طور طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں نیک لوگ کب ان آدمی نے قرآن پاکستانات کا جو بیان کیا ہے ان میں ایک سو رسی ہے سورت السلخان کا آخری رقو سادمان اللہ کے محبوب بندوں کے سچے پر مشتمل ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے ان کے کردار ان کے آنر ان کی ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہمیشہ دعا مارتے ہیں رقام مل اصوا دینا سر گور رکھ آئی نشی ممیشہ وہ دعا مارتے ہیں ہر مسلمان اس دعا کو یاد کرتا ہے مانگتا ہے رق بنا ہر لنا مل اصوا دینا رسور بھی جاتے اللہ مجھے بیوی بی دوڑا نصیب فرما ایسی اولا فرما ٹینشن اور پریشانی کا تھا, سبب نہ بنے ہمارے ہمارے دنیا میں نیک نامی مزلیا بنے اللہ ایسی اولا فرما کوئی اللہ امام اور اللہ ہمیں مستقیم کا تیسوا بنا دے مطلب یہ سب اچھے کا سے پاس رکھنا اللہ تعالیٰ بندوقا دینا خودہ سدنا مانگتا ہے اور پھر دوسری چیز والی مستقین امام اللہ اپنے آپ کو پیشواری دعامہ اللہ ہر اچھے کام میں ہر ایک کرنے والا میں لوگوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام اڑتا ہے جو دنیا میں مستحین کی امامت اور پیشواری بنا دیتے ہیں ہر کوئی آدمی نیشہ بنایا کل کردہ ملک اصحاب یمین ہوں گے اصہاب شمال ہوں گے اور تیسرا سب سے آگاہ کرنے کے گروہ جو ہے سب خط جانے والے ہر ایک کام میں ادان ہوئی کوشش کر کے سب سے پہلے گھر میں پہنچ جائیں وہ کام ایسی ایسی سیدا ہوئی سوچیں سب سے پہلے ایک کام تو ہم رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سال سورج بڑھائے شردی اللہ تعالی سے پوچھا گیا دوسرے ہیں اور تیسرے ہیں جن کو اطح تعالیٰ خوش ہو کر کے جن کے آمار کو کمول کر کے اپنے جامع رکھے تاکہ اور رکھے گا اور جانے والے کیا سو کا مقام ہے انگو یہ تو کے مقرب مقرر ہوں گے اللہ ان کو اپنے ارد کے سامنے لے لے اللہ بنائے گا میرے بھائی لوگ یہ اولاد کا مسئلہ کر رہا تھا نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے سستے تو آمادرا ہے رونا حلنا لیکن ہمیں دراصل نظر آئی یہ شادی سے کہے اللہ دے کے دینا اے اللہ دینا ہمارا معاملہ سالہ بیٹے اور بیٹی کا کہہ ہے میرے بھائی ہو بیٹی اور بیٹی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے رخمانہ حلنا ملک وزا سینا خود کا تعلیم لطیلی مرضی ہے بیٹا جائیے بیٹی ہے دیتی جو ہمارے آنکھوں کی ہندن جن دن کی راہن کروں کا سکون اور کا سکون بنے ہماری کا نانی کا کو دیتے ہیں بچے کو رسائی بنا دیتے ہیں بچے کو بے بنا دیتے ہیں اور, اور بچے کو بسوسی بنا دیتے ہیں اللہ کے تعلق کس طرح کا ہم نے تمہیں بیٹھنا دیا ہم نے تمہیں اولاد دیا ہم نے ان کو فطرت انسان پر پیدا کیا وہ ظاہر نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے اس بیٹھ کے مسلمان اس نام پر پیدا کر کے دیا اور لاپرواہی ہونے کے بچے کو بے بنا دیا ملک بنا دیا یہ حد ال کے طریقے پڑنے والا بنایا رنز العال میں قرآن مل اور حدیث میں بچوں کے بناؤ بڑھنا کو لیا ہاں جو منسرا نہیں اور ہم نے تو بچہ بھی گھاٹ بنایا تھا جس رکشے پیدا کیا تھا لیکن جاتا ہے کہ कि چلے کر کے گولوں کا سر یہی بچوں کی آنے والی زندگی جو ہے اس کے بعد وبا کا سارا سارا وہ بازار اسی عمر میں گرا بڑے ہو جانے کے بعد پھر بچوں کا کنٹرول میں لگانا انسان کو سیٹ بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیوں لوہا جب تک نرم ہے آپ جیسے اس کو موڑ لوہا جب تک نرم ہے جیسے چاہیں دوست کو بنا دے لیکن لوہا کڑا ہو جانے کے ساتھ ہاں دور تو جاتا ہے لیکن یہاں کے برقی کے مطابق سیدھا نہیں کی ہے آواز کا خاص ہے خدا ہوا ہے بالکل کلیئر ہے جو چیز پہلے اس میں ڈال دی گئی وہی قدر اس پر چڑھ گیا اسی لیے آواز کو میرے بھائیوں بچوں میں جہاں ہوتا ہے کوئی چیز لکھ دی جائے ہزار پتھر پر لکیل کبھی کبھار کسی بات کو لکیل پتھر ہوتا رہا رضی اللہ رہا ہو کہتے ہیں ایسے ہی پٹپنے میں بچوں کے دلے دونوں کو ڈال دیا بچوں کو تمہیں سکھا دیا بچوں نے وہ دل سے نہیں ہے اور رہتے ہیں اور جیسے پانی کا نکیل چھونا یہ بڑی بڑی کشتیاں رہتی ہیں چلتی ہیں تو پانی کو پھاڑ دیتی ہیں لیکن پانی نکیر کو اس راستے کو جہاں تک of heart تعلیم قرآن کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں جب قرآن پڑھیں گے قرآن سیکھیں گے نگر حدیف کی روشنی میں کوشش کرو ایک دور ہے کوشش کرو اپنی اولا کو رب سے جوڑنے اپنے رب کو شیتان سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو اپنی اولان ہمیں اسی طرح سے سب سے بڑی چیز جس کو اولاد کی طبیعت ہونی چاہیے وہ نماز میرے بھائی کو نماز آج سب سے بڑی کو نماز کی ہوتی ہے نئے ساتھ کا نماز کا حکم دو مسجد میں لے جاؤ اور اگر دس سال ابھی بھی نماز چھوڑتے ہیں اگر ان کو تا چیز ان کو تحتیب ان کو شرح ہو تاکہ آئیں نماز چھوڑے کی اللہ نے الحمدللہ للہ و رفا و شاعر اسی طرح کی میری اولاد کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سراق شکیل رہے اور جیسے رہے شریعت کی پابندی کرے تو آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اچھی چیزوں سے کھانے پینے کے آدھا آپ دسل سال پاس بیٹھتے تو یہ کی نگاہ ہونی چاہیے کون بچہ کھا رہا ہے کیسے یہ ہماری آواز ہوتی ذمہ داری ہے کئی بپاری اور مسلم کی روایت نئے رہے ویسے کھانا رکھا گیا آپ نے کھانا کہا اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ عمد دن شرما چھوٹا سا بچہ جیسے بچوں کی حالت ہوتی ہے کھانا شروع کیا اور دوسروں کے آگے کھانا شروع کیا اور ہماری ہاتھ سے کھانا شروع جبھی رہے گلاس میں بہت سو بچے کو پکڑا تعلیم ہے کیا رکھنا ہے پڑھا بیٹھے ہیں تب بچوں کو ہماری نگاہ ہو تاکہ سارے چیز ایک آداز ہے ہمارے بچے بھاسی ہو آج بچے خبردار دائیں ہاں سے کھانا تھا بائیں سے ہی کھانا بائیں جیسے کام پاتا کم جما رہی اگلے سامنے کھاؤ دوسروں کے سامنے سے پانا رہی آپ نے خالی بھی اسی طرح کی میری جو بہت بڑا ادب ہے بچے گھر کے داخل اللہ خبر ہمارے بچے کا ایسے تمہارے ہرسادہ اہلکا جب گھر میں داخل <سؤال> ہونا تو سلیما اخلی بے کا اپنے گھر والوں پر سامنے آئیں تو کوشش سے کریں کہ بچوں کو دعا دیں بچوں کو دعا دیں نویں رکشا شر حسری اپنے آوازوں کو بہت بھی اور کہتے انسوں کا اولاد کو لے کر کے صالح کی, کی دعا آپ کی اولاد کی قسمت بدل دے ہرا دے ہر چن رہا ہے بیٹھی تھی اس کو بوجھ میں لے کر کے آئے آج یہ کون ہے اللہ ہی میری تیاری دیتی ہے اللہ ہم ہر قبل کی تصویر تھمائے اللہ ہم کو محبت بنائے اللہ ہر قسم کے کبھی بانی ہم کو بچا دے جو کمان ہم کام جو بہتوں کو ادا کرا دے جو بولے بچے ہم کو راستہ لگا دے پھر ہم آدمی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے خلیفہ ان کے آبان کی فرما ہر آواہ ہر ان کو جاگے جس کی آپ یہاں امت کی بنا ہے تم کی بھائی ہے اللہ ہر ہر, ہر ایسے کہاں تم کو روک لے میں امت کا ملک اور نقصان پسارا ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں خاکم سے سلطان حب ہو سیمت سے اللہ تعالیٰ ملے ان کے وہ معاملے جس سے امت اور دن کی بڑا ہو ہر ایک کام یہاں لوگ رو دے جس میں